بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم بهيو بهنوه اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو مصعب سوري حفظه الله كتاب دعوه المقاومة الاسلاميه العالميه سي ہمارا درس کتاب کے پہلے حصے کے مقدمے میں محاور المقامہ کے عنوان سے ہے یعنی عالمی جہاد کے محور کن کن محوروں میں اور کن کن مرکزی نقطوں میں اور اساسی نقطوں میں ہم نے کام کرنا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ شاء آج کے درس میں ہوگا اسراب مصاب سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے اور یہ کسی بھی ہوشیار شخص سے مخفی نہیں ہے یہ بات کہ حملہ دشمن کے خلاف جو مجاہدین کی تعداد ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی جو مقدار ہے یہ انتہائی خطرناک اور علمناک حد تک کم ہے بے مخیف ان انتہائی بھیانک حد تک اور خوفناک حد تک مجاہدین کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے استاد یہ فرما رہے ہیں کہ صرف دشمن کے سخت حملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خود امت کے اندر بھی مشکلات ہیں سب سے پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ امت کے اندر آج جھاگ والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے جس طرح جھاگ دکھنے میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے لیکن تھوڑی سی سورج کی گرمی اس کو لگے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا اس کا نام و نشان تک غائب ہو جاتا ہے تو امت کے اندر یہ جھاگ والی جو کیفیت ہے اور ذاتی قابلیت اور صلاحیت والی جو بات ہے یہ استعمار اور قابض قوتوں کے آنے کے بعد سے یہ صفت امت کے اندر پیدا ہوئی ہے اور امت کے اندر مرعوب ذہنیت اس وقت بہت زیادہ ہے کہ ہم کس طرح ان تیاروں کا ان جہازوں کا ان ٹینکوں کا اور ان کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر پائیں گے مرعوب ذہنیت موجود ہے اور اس مرعوب ذہنیت کی بنیاد جو ہے یہ قابض قوتوں کی طرف سے رکھی گئی ہے اور اس کے لیے بہت بڑی دلیل صبح شام ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے والی اور پھیلائی جانے والی خبریں ہیں اور وہ تصویریں ہیں اور وہ افسوسناک واقعات ہیں قتل عام ہیں مصائب ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا دل خون کے آسور ہوتا ہے اور انسان انتہائی حسرت اور انتہائی درد و کرب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے ان حالات کی وجہ سے انسان کے عزائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمت پست ہو جاتی ہیں یہ فرما کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے اس کے آثار اور کرائن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے جس میں ہم اس وقت داخل ہونے کو ہیں تو اس لیے ہمیں بھی ایک اس طرح کا منہج اور اس طرح کا ایک پروگرام اور ترتیب قائم کرنا ہے جو بہت سارے پہلوؤں کو شامل ہو تاکہ اس امت کے اندر مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرے اور امت کے اندر زیادہ سے زیادہ افراد اور زیادہ سے زیادہ شعبوں کو اس جہاد میں شامل کرے تاکہ یہ جہاد جو ہے جیسے آج تک ہوتا آ رہا ہے چند سو افراد کا جہاد نہ ہو بلکہ پوری امت کا جہاد ہو جس طرح ملت کفر ہمارے خلاف جنگ میں مصروف ہے اسی طرح ملت اسلام کو ملت ابراہیم کو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکٹھے ہو کر اور مل کر اس جہاد میں اور جنگ میں شریک ہونا پڑے گا تو اسلحہ اٹھانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیاری کرنا اور دشمن کا مقابلہ کرنا یہ عمومی ماحول کا سمرہ ہوتا ہے ایک ماحول جس کے اندر بیداری ہو جس کے اندر جذبات ہوں اور جس کے اندر جہادی قتالی جنگی عقیدے کے مفاہیم ہوں آدمی کو سمجھ میں آئے کہ میں کیوں جنگ کر رہا ہوں تو پھر اس وقت ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اس ماحول کو المناخ الجہادی اصوری کا نام ہم دے سکتے ہیں کہ جہادی انقلابی ماحول اس انقلابی اور جہادی ماحول کے نتیجے میں اسلحہ اٹھایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے اور جہاد کی تیاری کی جاتی ہے اور دشمن کے خلاف کھڑا ہوا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس انقلابی جہادی ماحول کے نتیجے میں ایک ایسی تحریک وجود میں آئے گی جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے اسباب وسائل فراہم کرے گی پوری دنیا میں ایک ایسی تحریک وجود میں آ جائے گی جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں افراد وسائل اور مال فراہم کرے گی سمجھ مارے بات جی. ان تمام اسباب وسائل کو ساز علیات المقاومہ کہتے ہیں کہ عالمی جہاد کی مشینیں تو عالمی جہاد کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے ہمیں مشینوں کی ضرورت ہے اور وہ مشینیں کیا ہیں یہ تحریکیں ہیں جو کہ جہادی انقلابی ماحول کے نتیجے میں وجود میں آئیں گی اور استاد یہ فرما رہے ہیں کہ کہ میرا گمان یہ کہ حالیہ زمانے میں شروع ہونے والی اور آئندہ زور پکڑنے والی یہ جنگ یہ منتخب افراد کے بس کی بات نہیں ہے منتخب افراد جیسے عثمانی خلافت کے سقوط کے بعد سے آج تک لڑتے آ رہے ہیں اب یہ کام ان کی ہمت سے باہر ہو جائے گا خصوصی طور پر اس لیے بھی کہ امریکہ نے ہمارے عرب اور مسلمان ممالک کے خائن حکمرانوں کے ساتھ مل کر عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اس منصوبے کی وجہ سے جو افراد جہاد کے میدان میں موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں انیس سو نوے سے لے کر نئے عالمی نظام کے وجود میں آنے کے بعد سے دو ہزار ایک ستمبر کی جنگ تک اس جنگ نے آگ پکڑ لی ہے اور یہ جنگ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اب یہ جنگ ایک عالمی جنگ میں بدل چکی ہے اور یہ عالمی جنگ پوری دنیا میں اس وقت جاری ہے خصوصی طور پر گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد سے امریکہ نے اس واقعے کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا شروع کیا ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں موجود جہادی جماعتوں کے جو افراد ہیں رہنما ہیں اور ان کے کارکنان ہیں وہ آہستہ آہستہ قربان ہوتے جا رہے ہیں نیز وہ لوگ جو کہ جہاد کی تائید کرتے ہیں خود وہ جہاد کے میدان میں نہیں ہیں جہاد کی تائید کرنے والے انقلابی گروپس جو ہیں انقلابی تحریکے جو ہیں وہ بھی خطرے کا شکار ہیں اس وقت اور یہ آپ حضرات چونکہ خود جہاد کے میدان میں موجود ہیں زیادہ تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہے ہم جس وقت عمارت اسلامیہ کے سقوط کے بعد وزیرستان کے ان علاقوں میں آئے تھے تو اللہ تعالی قبائل کے ان غیور اور عزت مند انصار کی حفاظت فرمائے اور ان کے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائے ان لوگوں نے بڑی قربانی کی بہت زیادہ مجاہدین اس وقت یہاں موجود تھے اور گھروں کے اندر بہت زیادہ مجاہدین چھپے ہوئے ہوتے تھے اور ہمیں گھر نہیں ملتے تھے اتنے زیادہ ہوتے تھے مجاہدین ایسا نہیں کہ کوئی گھر نہیں دیتا تھا بلکہ سب گھر دیتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں ہر بیٹھک جو ہے وہ پر ہوتا تھا مہمان خانوں میں مجاہدین ہوتے تھے لوگ اپنے مہمانوں سے باہر ملتے تھے یہ کیفیت تھی لیکن امریکی حملے جو کہ ہمارے ہی ہم نام حکمرانوں اور ہمارے ہی ہم رنگ حکمرانوں کے ذریعے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تین چار ہزار کے قریب تو مجاہد ساتھی صرف ڈرون حملے میں شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو افغانستان کے جہاد میں پاکستان کے جہاد میں اور نئے کھلنے والے محاذ عراق سوریا الجزائر نائجیریا صومالیہ وغیرہ کے علاقوں میں شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جگہ بھی پر ہونی چاہیے نا ہزار آدمی اگر شہید ہوئے ہیں تو کم از کم ہمیں ہزار اور چاہیے اگر چاہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ہزاروں کی شہادت کے بعد امت بالکل کھڑی ہو جاتی اور بیدار ہو جاتی تو چونکہ یہ ہونا چاہیے استاد ابو مصعب سوری حفیظ اللہ یہ بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ مجاہد طائفہ اور مجاہد طبقہ جو کہ چند سو افراد پر مشتمل ہے یہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے برتی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے اور اس کے لیے مکمل امت شمول ہونا چاہیے کام امت پناہ ہونا چاہیے اس میں چند تنظیمیں چند تحریکیں اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتی کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی اگر جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ قبول فرمائے لیکن یہ ہے کہ ملت کفر جس طرح ہم پر حملہ اور ہے اس طرح ہم ان پر حملہور نہیں ہیں جس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری مغلوبیت کی شکل میں نوزب اللہ نکل سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو کب کے ہم ختم ہو چکے ہوتے اس لیے استاد یہ فرما رہے ہیں وہ والمثقف من مختلف شریف ان تعمل سر یہ فرما رہے کہ میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ منتخب مومن حضرات تعلیم یافتہ افراد اور امت کے درد کو سمجھنے والے لوگ جو یقینا منتخب افراد ہیں زیادہ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ امت کے اندر موجود شریف اور غیور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تین پہلوؤں پر کام کریں بات سمجھ ماری ہے یہ امت ٹھیک ہے اس میں لوگ سوئے ہوئے بہت ہیں یہ امت ٹھیک ہے اس میں لوگ بے علم بہت ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر لوگ جہاد سے دور ہیں لیکن اس امت کے اندر شریف زادوں کی کسرت ہے ہماری یہ امت یورپین یا امریکیوں کی طرح نہیں ہے کفار کی طرح نہیں ہے کہ جن میں حرامزادوں کی کسرت ہے نہیں الحمدللہ تمام تر حملوں کے باوجود ہماری امت میں شریف زادوں کی ہے ہماری امت میں غیرت مند لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ان کو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے متوجہ کرنے کے طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے تو اس سارے محترم ہمیں وہ تین پہلو بتانا چاہتے ہیں پہلا پہلو اس میں کیا ہے المنح الدینی دینی دینی اور ثقافتی پہلو دوسرا پہلو ہے المنح حد سیاسی سیاسی اور فکری پہلو اور تیسرا ہے المن حل عسکری پہلو کہ تین مہم پوائنٹس پر ہم نے کام کرنا ہے تین مرکزی اساسی نقطوں پر ہم نے کام کرنا ہے پہلا بنیادی نقطہ اس میں کیا ہے دین اور ثقافت ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ثقافت کی حفاظت کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں سے لے کر جوانوں تک جوانوں سے بوڑھوں تک ایک اس طرح کی ترتیب بنائیں کہ ان کو اپنے دین کا پتا ہو کہ ہمارا دین ہے کیا تاکہ وہ دوسروں کی باتیں قبول نہ کر لیں بات سمجھ رہی ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے دیوار بنانی چاہیے نا تو اسی کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں اسی کے لیے تو سیاست ہوگی اسی کے لیے تو اصلہ اٹھایا جائے گا جب ہمارا دین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا نوزب اللہ جب ہمارے آداب و اخلاق اور ثقافتیں ان کی طرح ہو جائیں گی پھر تو ظاہر سی بات اگلی باتیں تو نہیں ہوں گی تو اس لیے استاد یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور منہج کی حفاظت کے لیے ہمیں پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت ہے مقصد کیا ہے اس کا للحفاف آل الدین تاکہ ہمارا دینی تشخص محفوظ رہے کل کلا ہمارے بچے یہ نہ کہیں کہ ہمارا مولوی صاحب بھی داڑھی رکھتا ہے اور سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے دونوں مسلمان پتہ ہونا چاہیے نا کہ دینی تشخص کیا چیز ہوتی داڑی تو سکھ کی بھی ہے داڑھی تو ہمارے مسلمان کی بھی ہے اس طرح بہت ساری باتیں ہیں تائی پہن کر نئے نئے پروفیسر حضرات وجود میں آ رہے ہیں تو بھئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھئی یہ ٹھیک ہے ٹائی پہننا اگر اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کے ذہنوں میں لیکن دینی تشخص کا مسئلہ ہے یہاں پر کہ یہ چیز تو کفار پہنتے ہیں اور کفار اسے بطور علامت پہنتے ہیں اور یہ ہمارے خلافہ کے زمانے میں کفار کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ ذمہ یا نصرانی ہے جس طرح امارت اسلامی افغانستان کے زمانے میں سکھوں کو پیلا رنگ لگانے کی شرط لگائی گئی تھی کہ اپنے کپڑوں کے اوپر ایک پیلے رنگ کی کوئی علامت لگائے اس طرح یہ ٹائی پہننا ان کی علامت ہوا کرتی تھی کی ذمیوں کی جو لوگ دیا کرتے تھے تو یہ دینی تشخص کی باتیں و المکون تل فکری یا و ثقافتی یاماعی اور اس برنامج کی ضرورت اس لیے ہے اس پروگرام کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی فکری بنیادوں کو ثقافتی بنیادوں کو اور معاشرے کی اصلی بنیادوں کو محفوظ رکھ سکیں کہ ہمارا معاشرہ کس چیز پر قائم ہے ہماری فکر کس چیز پر قائم ہے ہماری ثقافت اور آداب اخلاق کن بنیادوں پر قائم ہے اس بات کی حفاظت کے لیے ہمیں دستور بنانے کی ضرورت ہے منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے ایک ایسا منصوبہ ہو جو کہ کام کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے رہنما ہو کہ کام ہم کس طرح کریں گے دین کی حفاظت کے لیے ثقافت کی حفاظت کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری ثقافت جو ہے ثقافت میں بدل جائے ثقافت کے معنی سمجھتے ہیں آپ بالکل ہاں ثقافت اور سخافت میں بہت فرق ہے اس زمانے میں جو یہ ناف ثقافت آئی ہوئی ہے یہ سخافت ہے یہ ثقافت نہیں ہے یہ تو گندگی ہے غلازت ہے اصل میں نام تبدیل کیے گئے ہیں وہ نام جو کہ شرافت کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ سب نام اس وقت خباست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جیسے احادی سے مبارکہ آتا ہے کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا امانتدار کو غدار اور غدار کو امان وغیرہ وغیرہ جو کچھ آتا ہے وہ سب کچھ آپ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں چور جو ہے وہ سربراہان بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے امیر بنے ہوئے ہیں اور جو مجاہد ہیں وہ دہشت گرد بن گئے ہیں الفاظ غلط جگہوں میں استعمال ہو رہے ہیں کلی متحق ابھی الباطل گانے بجانے فلم یہ وہ ننگے اچھلنے کجنے والے لوگ ان کو ثقافت کا علم بردار کہا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے یہ حبیس لوگ ہیں یہ امت کو تباہ کر رہے ہیں ان الدین الفاح شف الدین علیم في دنیا والا جو لوگ یہ چاہتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے درمیان اور ان کے ماحول میں فحاشی پھیل جائے اوریانی پھیل جائے برائی پھیل جائے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنا رہا ہے خبر دے رہا ہے ان کو ثقافت کا علم بردار کہنا بالکل صاف ستھرا جھوٹ ہے ننگ دڑنگ قسم کے لوگ ناچ رہے گا رہے یا اللہ کوئی شریف انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے یہ بات شاید پہلے بھی ہم نے کہی تھی کہ مولانا بجلیگر رحمہ اللہ نے ایک بات کی ہے کہ پہلے زمانے میں گناہ لوگوں کے چہرے مسکر دیے جاتے تھے اس زمانے میں لوگوں کی عقلیں مستق ہو چکی ہیں ورنہ کون سا شریف انسان اور کون سا غیرتمن انسان کون سا با اور با اخلاق انسان اس زمانے کی فلمیں ڈرامے ان کو دیکھ سکتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی سب کے ساتھ بیٹھ کر کو شخص ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے ہاں وہ دیکھ سکتا ہے جس کی عقل مشق ہو چکی ہے جس کی عقل بندر اور خنزیر کی طرح ہو چکی ہے وہ دیکھ سکتا ہے جس طرح بندر اور خنزیر ایک دوسرے سے نہیں شرماتے اور ہر قسم کے کام وہ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اپنے ہی پیٹ سے نکلا ہوا جو بچہ ہے وہ ہر طرح کے کام اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس طرح کے اخلاق والے جو لوگ ہیں بندر اور فنزیر کی طرح وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی اصلیت برقرار رکھی ہے اور ان کی حقیقت آج تک مسخ نہیں ہوئی ہے اور ان کی عقلیں جو ہے اپنی جگہ پر ہیں تو وہ تو برداشت نہیں کر سکتے یہ بات اور لوگ پھر ان کو متشدد کہتے ہیں اب دیکھیں حالانکہ اصل تو شریف زادہ اس کو کہنا چاہیے تھا لیکن اس کو متشدد کہا جاتا ہے اور اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے اور اس کو دقیانوسی کہا جاتا ہے اور فنڈامنٹل اور بہت سارے القاب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ سب القاب انہوں نے اپنی خباس کو اپنی غلازت کو اور اپنی نجاست کو چھپانے کے لیے لگائے ہیں ورنہ ثقافت کے عالم بردار تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی بچیوں کو پردے میں رکھتے ہیں بیس کے زیورات کو اور دو لاکھ کے جواہرات کو لوگ چھپا کر رکھتے ہیں اور یہ بچی جو ہے وہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے تو اس کی حفاظت کیوں نہ کی جائے تو ہماری بچی ہے ہماری بہن ہے ہماری ماں ہے ہماری اپنی عزت ہے تو اس کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے سات پردوں میں اسے چھپا کر رکھنا چاہیے جنہوں نے اس بیچاری کو گھر سے باہر نکالا ہے آج وہ خود پشتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا گوربر چوک نے اپنی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہے کہ ہم نے کمزم کے دھوکے میں آ کر اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج میں برا ہو گیا ہوں لیکن میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ مجھے اپنے بیٹے کا پتا ہے نہ بیٹی کا پتا ہے اور پھر اس نے یہ لکھا ہے میں شاباش کہتا ہوں ان مسلمانوں کو جو آج بھی جوائنٹ فیملی کے قائل ہیں جو آج بھی مشترک خاندان کے تصور کو برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تو آج الحمدللہ ہمارے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصی طور پر گاؤں وغیرہ میں آپ جب جاتے ہیں سفید داڑی والا بابا ہے اور اس کے اطراف جو ہے بلا و کہتا ہوں کہ سکتر اس کے پوتے نوازے نوازیاں گھوم رہے ہوتے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہ تو طاقت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ بنی نہ فرمایا ہے ولید بن مغیرہ کے لیے کہ اس کافر کو میں نے یہ نعمت دی کہ اس کے تمام بیٹے اس کے سامنے حاضر ہیں تمام بیٹوں کا باپ کے سامنے حاضر ہونا اور تمام بیٹوں کا باپ کے سامنے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں اور یہ کفار یہی چاہتے کہ مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے قوت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ کیا ہے اخلاق کو تباہ کرنا ہے جب اخلاق تباہ ہو جائیں گے تو مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہوگا مردانہ کمزوری کا جب شکار ہوگا تو پھر اس کے آبا اجداد کے جو بیس بیس بچے ہوتے تھے بیس بیس اولاد اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا ظاہر سی بات اس کے پاس وہ نہیں ہوں گے ہمارے استاذ مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکات بہت زیادہ مذاق اور گپش فرمایا کرتے ہیں انہوں نے ایک دن یہ روایت ہمیں سنائی شیخ الاسلام سعید حسین احمد مدنی رحم اللہ کی ستر سال کی عمر میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اب مجھے نام اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے تھے تو طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں تو کسی نے پرچی آگے کر دی کہ حضرت اس عمر میں بھی یہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ تو اپنی جوانیاں تباہ کرتے ہو جبکہ ہم نے اپنی جوانیوں کی حفاظت کی ہے تو میرے بھائیوں اس زمانے میں جوانی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے اس لیے کہ ہمارے ثقافت پر ہمارے اخلاق پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں اب آپ خود تصور کریں صابن کے اوپر بھی ایک ننگی تصویر ہے شیمپو کے اوپر بھی ایک ننگی تصویر ہے مہندی کے اوپر بھی ننگی تصویر ہے خیر یہ تو ہے اپنی جگہ پر تعجب آپ کو اس پر ہوتا ہے کہ دودھ کے ڈبوں پر بھی عورتوں کی ننگی تصویر ہیں اور نیٹ میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں وہ ہر وقت یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس سے تو ہمارا ایمان تباہ ہو رہا ہے کہ خواہ نہ خواہی ہمیں گندی تصویریں دیکھنی پڑتی ہیں آپ او کے کریں تب بھی وہ گندی کی تصویر نکلتی ہے اور نو کریں تب بھی نکلتی ہے اور ان گندی تصویروں کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے اس کے اندر شہوت کے جذبات ابھرتے ہیں اور پھر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب انسان ان گناہوں کی طرف آ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے پھر وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے اور اس کی نسلیں جو ہیں کمزور تر ہوتی جاتی ہیں آپ دیکھیں ان کو ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد بھی چین کا سانس نہیں لیا آرام کا سانس انہوں نے نہیں لیا یہ پھر مختلف قسم کے ٹیکے بھی ہمیں لگا رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ دو بچے ہی اچھے ہیں اور بعض ملکوں میں تو اب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے جیسے ہمارے برما میں مشرقی ترکستان میں ہتھی کے بچے کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے تیسرا بچہ اگر آ رہا ہو تو اس کو پیٹ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے تو ان تمام کے نتیجے میں کیا ہوگا ہماری افرادی طاقت کمزور ہو جائے گی ہماری افرادی طاقت کم ہو جائے گی اور ہم لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ ان کے منصوبے ہیں اور یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں آپ معجزات اور کرامتوں کا انتظار کر کے بیٹھ نہیں سکتے آپ کو بھی انہی کی طرح مقابلے پر اترنا ہوگا اور آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ مجاہد ساتھی جنہوں نے اجرت کی ہیں ان کے یہاں دستس بچے ہوتے ہیں اور کام ان کا صرف یہ میدانوں میں جانا اور آنا جہاد کی تشکیلات کرنا سال بعد جب واپس آتے ہیں تو نیا بچہ ہاتھ میں ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے چار مہینے کی تشکیلات کے لیے چلے گئے اور اللہ تعالی جو ہے گھر میں ایک نئے تحفے کی ترتیبوں میں لگا دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بےچارے اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ تنخواہ تو دس ہزار ہے اور بچے جو ہیں تین ہیں تو ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہ دیا میں خود پورا کروں گا نہن کا جب اتنا بڑا اللہ جس سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے بات صحیح ہے عجیب بات ہے آج اگر ایک چھوٹا سا گورنر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے خرچے کا ذمہ دار ہوں تو آپ خوش ہوتے اور پھولے نہیں سماتے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں کروں گا میں خود دوں گا رضو مراحلہ کا بس والا بےحا نماز کا حکم دیجیے آپ اپنے خاندان کو اور اس پر مستحکم رہیے ڈٹ کر رہیے لانا سیل کر ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں نہنو نہ کہا ہم آپ کو رزق دیں گے وہ لا کے بطول تقوا اور انجام تو تقوا دار لوگوں کے لیے اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بچہ دنیا میں آتا ہے ظاہر سی بات ہے دو ہاتھ بھی لے کر آتا ہے وہ وہ کوئی گڑیا یا کارٹون تو نہیں ہے کہ آپ کے کھانے کھاتا رہے گا نہیں آپ کے لیے آپ کی معیشت کو مضبوط بھی کرے گا وہ آپ کے احساس کو بھی آگے بڑھائے گا یہ کفار کے پروگرام ہیں کہ وہ ہماری ثقافت کو ہمارے آداب کو ہمارے اخلاق کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے بلکہ یہ حکومتیں جو ان کی ایجنٹ حکومتیں ہیں یہ انہیں کفار کے منصوبوں پر چل رہی ہیں بہبود آبادی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے ہمارے بچوں کو یہ ضائع کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں پولو کے خطرے وغیرہ ہو گئے اور دوسری تیسری بہت ساری چیزیں ہیں انجیکشنوں کے ذریعے ہمارے بچوں کے اور ہمارے اندر جو ہے یہ زہر ڈال رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اور جن کو احساس ہے وہ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پینڈو ہے یا ہمک ہے بیوقوف ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات دنیا کہاں چلی گئی اور ابھی تک یہ پرانی باتیں کر رہا ہے تو بھائی پرانی باتوں ہی سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں لئیآما اللہ بماَ صحب اول ها. اس امت کا آخری طبقہ بھی پہلا طبقہ جس طرح ٹھیک ہوا تھا اسی طریقے سے ٹھیک ہوگا پرانے چراغوں سے روشنی ملے گی تو روشنی آئے گی ان نئے چراغوں سے ہمیں روشنی نہیں مل سکتی تو میرے دوستو سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین اور اپنے ثقافت آداب و اخلاق کی حفاظت کے لیے ایک پروگرام اور ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے مدارس قائم کرنے کی صورت میں مساجد میں تعلیم کی صورت میں اور گھروں میں تعلیم کی صورت میں وہاں قزا اس کی تفصیل آگے آئے گی